الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفقه ونؤمن به ونتبكّل عليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له انا اشهد ان لا اله الا الله وما عبده لا شريك له وانا اشهد ان محمدا عبده واسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مَدْعُوًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِعَ جَنَّتُنَا لَنَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا مَا كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُّبَشِّرًا وَنَذِيرًا لَّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُطِيعُوهُ وَتَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وأخيلة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أغفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً جو آیات اس وقت لاوت کی گئی ہیں ان میں سے پہلی چار آیات سورہ سورضیب کی ہیں اور بعد کی تین آیات سورت الفتح کی ہیں ربیع الاول کی ابتدا سے ان کے بارے میں بیان شروع ہوا ہے اب تک چلتا آیا ہے ان سے متعلقہ ربیع الاول سے متعلقہ جن مسائل اور غلط فہمیوں کا بیان مقصود تھا وہ تو بےحمد اللہ تعالی سب ہو چکے اللہ تعالی فہم عطا فرمائے اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ بیان کے آخر میں یہ بتایا تھا کہ متعلقہ مسائل کا بیان تو پورا ہو گیا مگر ان آیات کی تشریح باقی ہے آج یہ خیال ہوا کہ ان آیات کی تشریح سے پہلے مختصر طور پر اونڈوں کی حقیقت بتا دیں ان کہ اللہ تعالی آئندہ جمعہ میں تو بائیس راجب ہوگی اور کنڈے لوگ بائیس راجب ہی کو کرتے ہیں اگر کنڈوں کا بیان آئندہ جمعہ پر ملتوی رکھا جاتا تو آپ لوگ تو آنے سے پہلے کنڈے کھا کر آتے تو ہوتا ہے آسر کے بعد کنڈے تو شاید صبح ہی کھا لیتے ہوں کچھ معلوم ہے کس وقت کھاتے ہیں نہار منہ اچھا کے بعد سے نہار منہ کھاتے ہیں کیا اچھا ریک کھاتے نہار منہ کنڈے کھاتے ہیں کنڈا ہی کھا جاتے ہیں <laughs> اس لیے پہلے تو کونٹوں کی حقیقت سامل لے پہلے ایک کلیہ بتا دوں کلیہ اصول قانون کلّی وہ یہ کہ شیعہ لوگوں نے اپنے عقائد اس چابک دستی سے ایسی مکاری سے مسلمانوں میں پھیلائے ہیں کہ آج کے مسلمان کو بیچارے کو کچھ پتا نہیں ہے ایک بات خیال میں رہے کہ میں یہاں جتنی باتیں کہتا ہوں اور ان میں کہیں شیعہ کا نام لیتا ہوں تو آپ غور کریں کہ کہیں بھی شیعہ مذہب پر میں رد نہیں کر رہا ایک بات کا خیال رہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑے نہیں دوسروں کو چھیڑے نہیں دوسرے مذہب کو تو جب چھیڑنا چاہیے کہ ان کے ہدایت پر آنے کی کوئی توقع ہو تو انسان کچھ کہے بھی جہاں ایسے حالات نہ ہوں تو دوسرے مذہب کو کیوں چھیڑا جائے قریبی زمانے میں جیسے رجب میں یا ایک دو بار شاید میں نے کچھ بتایا ہو کہ یہ شیعہ کا مذہب ہے ابھی بیٹھے بیٹھے غور کر لیں بعد میں بھی کریں ایک دوسرے سے بھی پوچھیں کہیں بھی میں شیعہ مذہب پر رد نہیں کر رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمان شیعہ نہ بنیں یا تو شیعہ گھروں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہ ہو گئے جو کچھ مقدر تھا اللہ تعالی نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا مسلمان کہلاتے ہیں مگر عقائد بھی شیعہ کے اعمال بھی شیعہ کے باتیں بھی شیعہ کی اس لیے وہ وہ باتیں بتاتا ہوں جو اسلام میں نہیں ہیں شیعہ مذہب کی باتیں ہیں مسلمانوں میں آ گئی ہیں اب بھی یہی بتانا چاہتا ہوں آج کے مسلمانوں کے عقائد اور ان کے اعمال دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کے وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں ان میں ایک لاکھ میں سے 99,999 99, 99 شیعہ ہیں مسلمان کہنانے والوں میں لاکھ میں سے بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو شیعہ کے زہر سے بچا ایسی ایسی باتیں جو شیعہ لوگوں نے مسلمانوں میں پھیلا دیں ان میں سے چند ایک کی تفصیل ہے رسالہ منقط محرم میں چند ایک باتیں تو بہت ہیں اس میں تھوڑی سی شاید دس گیارہ بارہ ایسی چند ایک باتیں اس لیے وہ رسالہ بھی دیکھیں ایک بات ابھی ابھی اللہ تعالی نے یاد دلا دی وہ اس کا ذکر اس رسالے میں بھی نہیں ہے اس سے ذرا اندازہ لگا لیں ہم جب چھوٹے بچے تھے تو بچے آپس میں کھیلا کرتے تھے کھیلنے میں کبھی کوئی ایک دوسرے کو کشتی کے مقابلہ کا چیلنج دیتا اور ہمارے ساتھ کشتی لڑ کبھی <خصف> کبڈی کبھی کشتی کبھی دوڑ لگانا ایسی باتوں میں کچھ بچے ایک دوسرے کو مقابلہ کا چیلنج دیتے تھے جب کوئی دوسرے بچوں کو مقابلہ کا چیلنج کرتا تو وہ ان الفاظ سے کرتا غور سے سنیے ان الفاظ سے مقابلہ کا چیلنج کرتا اہلی اہلی ایلی, ایلی, ایلی, ایلی ایسے اوپر کو اچھلتا اور اپنی رانوں پر ہاتھ لگاتا اور اچھل اچھل کر کود کود کر اہلی اہلی اہلی کا مطلب ہے اہلی یہ الفاظ سمجھ ہیں ایری وہ پنجاب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو ممکن ہے یہاں کے لوگ ایری نہ کہتے ہوں کہتے ہوں پھر مقابلے میں جو کامیاب ہو جاتا تو وہ بھی اوپر ہاتھ اٹھا اٹھا کر ارے اری اری اری اری اری گری یہ آپ لوگوں نے بھی کہیں دیکھا سنا یہ منظر یا نہیں مدد کو کو تو ایک مثال ارے مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے بچے بڑے بڑے مشہور علماء کے خاندانوں کے بچے بڑے بڑے دینی مشاع اور بزرگوں کے بچے ان کی اولاد ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کسی بھی شجاعت کے موقع پر اور غالابا کے موقع پر تو نسرت کے موقع پر اللہ کو پکارا جاتا ہے اللہ کی بجائے علی کو پکارنا یہ مذہب شیعہ ہے کسی کو اس طرف توجہ نہیں چاہیے بالکل ہاں ایسے لگتا تھا کہ کسی ایک کو بھی ادھر توجہ نہیں یہ زہر مسلمانوں کے دلوں میں کس نے اتارا اور کیسے اتارا یہ شیعہ لوگوں نے اتارا اور اس چاپک دستی اس مکاری اس عیاری اور ایسی چالاکی سے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے دل میں شیعہ نے کوئی زہر اتار دیا کسی کو پتہ چلا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں اس قسم کے ہزاروں مسئلے ہیں ایک ایک کا جائزہ لیا جائے تو جیسے میں نے بتایا کہ مسلمان کہلانے والے لوگوں میں سے لاکھ میں سے ننانوے ہزار نو سو ننانوے شیعہ ہیں تو ایک آدھ وہ سر بال چلیے جی اس کے ساتھ ایک دوسرا جملہ بھی ملا لیں وہ بھی میں بتاتا رہتا ہوں وہ کیا کہ لاکھ میں سے جو ایک مسلمان ہے نا تو اس کے دل کو ٹٹولیں اس کے دل کا جائزہ لیں ذرا ٹٹول کر دیکھیں اس کے عقائد اس کے اقبال اس, اس کے اعمال کو ذرا غور سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس کا دل جو ہے نا خود اس کا دل جو لاکھوں میں سے ایک ہے تو اس کا دل جو ہے اس میں سے لاکھ میں سے ایک حصہ تو ہے صحیح مسلمان باقی ننانوے حصے اس کے دل کے وہ بھی ہیں یہ نسبت ہے اب سنیے یہ کنڈوں والا مسئلہ بائیس راجا کو کڑے کیے جاتے ہیں اور غالباً سبھی مسلمان کرتے ہیں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بات کہاں سے چلی کیوں چلی کس نے چلائی اس کا کوئی ہوش نہیں حقیقت یہ ہے کہ بائیس راجا کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, عنہ کا وصال ہوا ہے اور شیعہ لوگ جیسے سارے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن ہیں تو خاص طور پر حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ دشمن ہیں دشمنان صحابہ ہیں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ منافق اور کافر اور مرتب کہتے ہیں آج اگر شیعہ کا کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ مرتد ہے کافر ہے تو بڑا شور مچتا ہے تو اس پر کسی کی ریمیت نہیں کہ وہ صحابہ کو کافر اور مرتد کہتے ہیں اس پر کسی مسلمان کو کوئی کوئی جون تک نہیں ریلتی یہ صحابہ کو کافر اور مرتد کہتے ہیں منافق کہتے ہیں تو ایسے شیعہ کو اگر کوئی آج مسلمان کافر کہتے تو اس پر سارے چلاؤ اور ارے اس کو کافر کہہ دیا کافر کہہ دیا بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہیں منافق ہیں مرتد ہیں خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں کی بہت زیادہ دعوت ہے بائیس راجہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے اس دن میں خوشیاں منانے کا طے کیا کہ اس میں خوشیاں منایا کرو زمانے میں شیعہ لوگ مسلمان حکومت سے دبے ہوئے تھے حکمران مسلمان تھے اور سرخمانوں میں مسلمان شیعہ لوگ ڈرتے تھے خائق تھے محروب تھے مغلوب تھے اس لیے کھل کر خوشی نہیں منا سکتے تھے حدر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر کھل کر خوشیاں مناتے مٹھائیاں تقسیم کرتے اور وہ اس میں روشنیاں وغیرہ کرتے تو حکومت کو پتہ چل جاتا سزا ملتی آپس میں ایک دوسرے پر اظہار بھی کریں خوشی کا خوشی منائیں مگر یہ ہے کہ بات باہر نہ نکلے اس لیے اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ایک دوسرے کو سمجھایا گیا کہ گھر میں چھپ کر کھاؤ کسی کمرے میں اس کو رکھے بند کر کے تو وہ اخبار جو دشمنان صحابہ رضی اللہ تعالی عن ہیں وہ وہیں جمع ہو کر وہاں چھپ چھپ کر کھائے کیا یہ بات صحیح ہے کہ چھپ کر کھاتے ہیں دیکھیے یہی خود سوچ لیں آہستہ آہستہ بات چلتے چلتے کچھ باہر نکل گئی یہ حضرت رضی اللہ تعالی کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں جب یہ بات باہر نکل گئی راز پاش ہو گیا تو اس کو دبانے کے لیے چھپانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے اشارے ثواب کرتے ہیں <تصفح> یہ کہنا شروع کر دیا ان کے لیے اشارے ثواب کرتے ہیں جیسے میں اپنے بیانوں میں بار بار متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ دنیاوی لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقل کا زمانہ ہے عقل کا سائنس کا زمانہ عقل کا زمانہ تو بھائی اس معاملے میں بھی تھوڑی سی عقل استعمال کرنے تھوڑی سی یہ تو یوں سوچیں کہ حضرت معابلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی یہ تاریخ ہے بھائی سراجا اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی ولادت ہوئی ہے رام بان میں اور آپ کی وفات ہوئی ہے شوال میں بائی میں جو حارغت کرتے ہیں اس کا تعلق نہ ان کی ولادت سے نہ ان کی وفات سے تو ادھر جوڑ کیسے لگا دیا انسان کچھ تو آفل سے کام لے کچھ تو تھوڑی سی آفل سے کام لے لے دوسرے بات یہ کہ اگر واقع تن ان کے لیے صالح سوال کرتے ہیں تو چھپنے چھپانے کی کیا ضرورت کھل کر کریں اس آل سب کبھی چھپ کر کے بھی کیا جاتا ہے تو یہ جو چھپ کر کرنے کی بات ہے یہ بہین کھلا ثبوت ہے اور ایسی کا کوئی تو آج صادق جعفر اللہ تعالی سے نہیں ہے یہ دونوں اس بات کی بہین اور کھلے ہوئے دلائل ہیں کہ حضرت محافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر خوشیاں مناتے ہیں اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کیا آپ حضرات کو حضرات صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے یا عدابت ہے اگر محبت ہے عدابت نہیں تو شیعہ کے اس مذہب سے تابع کریں خود بھی آئندہ کے لیے بچیں دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو شیعہ کے زہر سے نجات دلانے کی کوشش کریں اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اس بارے میں ایک مختصر سر اشالہ ہے جس کا نام ہے سات مسائل سات مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ یہی لکھا گیا ہے اونڈوں کے بارے میں باقی مسائل جو ہیں ان کا بیان انشاءاللہ تعالی یہیں راجب ہی میں آئندہ جمعہ میں جو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اور کچھ شاپان میں ان کا بیان ہوگا اس رسالے کو زیادہ سے زیادہ شاعر کریں اللہ تعالی سمجھنے کی حقیقت سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق و طا اور اپنی رحمت سے قبول فرمائے رجب کے بارے میں دوسرے مسائل ہیں کہ ستائیس رجب کو شب میں راج ہے یا نہیں ایک مسئلہ تو یہ بیان ہوگا دوسرا مسئلہ یہ کہ اس رات میں کوئی عبادت یا دن میں روزہ یہ شریعت میں ثابت ہے یا نہیں تیسرے بات یہ ہے کہ اگر اس رات میں کچھ عبادت ہے تو وہ کیا ہے کیسی ہے یہ تین باتیں ہیں پہلی بات کہ ستائیس راج یہ شب مہراج ہے یا نہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ شب معراج کون سی ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جا رہا ہے <coughs> تھوڑا سا نہیں بہت بہت جتنا زیادہ بہت کہہ لے اتنا ہی بہت بہت زیادہ اختلاف ہے کہ معراج کی رات کون سی ہے ج کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ کہاں سے ہوئی وقت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تشریف رکھتے تھے اس میں بھی اختلاف ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ پانچ بار ہو گیا کچھ کچھ تو بتاؤ گا کہ طرف سے پھر یہ کہ کہاج کس سال میں ہوئی پھر یہ کہ میراج کس مہینے میں ہوئی پھر یہ کہ میراج کس تاریخ میں ہوئی پھر یہ کہ میراج کس دن میں ہوئی غالباً پانچ باتیں ہو گئیں پھر دوہرا لیں کہاں سے ہوئی ایک کس سال میں ہوئی دو کس مہینے میں تین کس تاریخ میں چار کس دن میں پانچ ان پانچوں مباخص میں سے کوئی ایک بھی اختلاف سے نہیں بچا ہر چیز میں اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اور اتنا کہ کئی کئی قول, کئی, کئی اب ذرا تفصیل سنیے کہاں سے ہوئی اس میں پانچ قول ہیں اتنا اہم واقعہ اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے ہوئی پانچ باتیں اس بارے میں ایک یہ اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے دوسرا اور یہ کہ حضرت امنی رضی اللہ تعالی عل کے گھر میں تشریف رکھتے تھے تیسرے بات یہ کہ بیت اللہ کے ساتھ حقیم میں تشریف رکھتے تھے وہاں سے مہاراج چوتھا یہ کہ حاجر اسبد کے پاس سے وہاں سے آپ کو اٹھایا گیا پانچواں यह یہ کہ مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان سے پانچ باتیں تو اسی میں ہو گئیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا پھر مسائل شرعیہ میں جو اختلاف ہوا کرتے ہیں تو دلائل کے بعد سوار تقبیق یا سوار ترجیح اختیار کر کے کسی ایک چیز کو علما لے لیتے ہیں کبھی اختلاف رہ بھی جاتا ہے تو فرما دیتے ہیں کہ اس میں فلاں امام کا یہ قول فلاں کا یہ مراج کے بارے میں کہ کہاں سے ہوئی اس بارے میں جو پانچ اقوال بتائے نہیں تو کوئی صورت, تطبیق ہے, نہیں کوئی صورت ترجیح ہے تطبیق دیں کہ پہلے وہاں تھے پھر وہاں سے ادھر چلے گئے پھر ادھر چلے گئے پھر ادھر چلے گئے پانچ جگہوں کی زیارت کر کے تو اوپر گئے ایسے بھی نہیں ہے صورت ترجیح بھی نہیں ہے کہ جس نے فلاں قول کیا اس کے پاس کوئی دلائل ہوں اس نے یہ بتایا ہو کہ حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے فرمایا ہے کہ میں فلاں جگہ سے کیا تھا ایسے کچھ دلائل ایک دلیل بھی نہیں اس لیے معاملہ برابر پانچوں مبید کہاں کہاں سے ہوا پانچوں کا معاملہ برابر حاصل یہ کہ کچھ پتہ نہیں کہ کہاں سے دوسرے بات کے کس سال میں یہ تو اتنا بڑا عجوبہ اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس بارے میں چھتیس اقوال ہیں چار پانچ آٹھ دس بیس تیس نہیں چھتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج سے پہلے ہوئی بعد میں ہوئی پہلے ہوئی تو کتنے سال پہلے بعد میں ہوئی تو کتنے سال بعد ہجرت سے پہلے یا بعد پھر ہجرت سے پہلے ہوئی تو کتنے سال ہجرت سے تو غالباً پہلے کے بعد کا شاید کوئی قول نہ ہو چھتیس اخبار ان میں بھی بولی تفصیل کے کوئی صورت تطبیق ہو تطبیق مثال کے طور پر ایسے ہو جاتی کہ چھتیس بار بھیڑ آ وہ چھتیس بار تو ہوئی نہیں ہے تو ایک بار ہے. کوئی صورت ترجیح ہو کوئی صحابی سے روایت کر رہا ہو صحابی یہ فرما رہے ہوں کہ میں اس وقت پاس تھا میں نے وہ تاریخ یاد رکھی. کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بتائی تھی از خود بتا دی یا میں نے دریافت کی تو میرے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اس لیے مجھے یاد ہے ایسے بھی نہیں کوئی ایک صحابی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پاس تھا میں نے یاد رکھی یا مجھے کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی میں نے یاد رکھی ایک بھی نہیں تو وہی اپنے اپنے ہیں چھتیس بات یاد رہے گی چھتیس اقوال ہیں کہ کس سال میں بھی ہے آپ تو بیٹھے بیٹھے بنا رہے ہیں نا ستائی سارا جب یہ کھاؤ جیسے کوڑے کھائے ایسے میراج بھی اڑاؤ کھاؤ اور پھر جو ہوتا با حضرات ہے نا ہوتا بے اور جو اخباروں میں دینے والے مضمون ہیں مولانا صاحبان اور جلسی جلسی مولانا صاحبان یہ تین قسمیں ہیں بہت عجیب قسم کی تین قسمیں ہیں ایک ہے مسجدوں کے خطیب جمع کے دن جو خطبہ دیتے ہیں دوسرے مولوی ہیں جلسی جلسہ میں سیرت کی تقریریں اور ایسی پھر میلاد کی تقریریں اور وہ میلادی کہہ لیں یا جلسی کہہ لیں تیسرے مولوی ہیں جن کی دوستی اخبار والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے یہ تینوں اس موقع پر اپنے اپنے جہر دکھاتے ہیں ایسے موقعوں کے تو یہ انتظار میں رہتے ہیں دیکھیں ہمارا مضمون کتنے صفحات میں اور کیسی ایسی ایسی باتیں کہ لوگوں کی آپ حیران ہو جائے ایسی ایسی باتیں ہم لکھیں گے کچھ نہ پوچھئے سب سے آگے سب سے زیادہ بہت زور لگاتے ہیں ہم لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا ہاں اس جمعے پر جہاں جہاں آپ لوگوں نے جمع جمعہ جن جن مسجدوں میں پڑا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہی کسی نے رحم کیا ہو کہ کسی خطیب صاحب نے اس پر بیان نہ کیا ہو یہی کہ یہی ہے جو آ رہی ہے ایسے ہے نا کیا ہوگا قصہ کا ہاتھ چھوڑتے نہیں کرتے یا کم بیان کرتے ہیں تو لوگ نکال دیں گے کہیں گے اس نے تو شب میں آ رہی ہے اس پر مولانا صاحب کچھ بولے ہی نہیں یہ تو یا گونگا ہے یا جاہل ہے کو اس کو آتا جاتا ہی نہیں ارے کوئی بولنے والا مول بھی لو ایسے ہی جلسے اور ایسے ہی اخبار والے ہو دھوم دھوم ایک کیسے اور اچائی گویا کہ ان پر ناظر نازری کہ یہی رات اتنے یقین سے کہتے ہیں چھتیس اقوال ہیں سال کے بارے میں کس سال میں ہوئی کس مہینے میں ہوئی آپ لوگوں نے تو راجب کو پکڑا ہوا نا رجب رجب میں ہوئی تو سنیے اس بارے میں آٹھ اقوال ہیں سال میں مہینے تو بارہ تو آدھے سے بھی زیادہ دو بتا تین سال کی دو تہائی میں جتنے مہینے آتے ہیں اتنے اخبار ہیں کوئی کہتا ہے فلاں مہینے میں فلاں میں فلاں میں فلا میں فلاں میں, فلا میں, فلا میں سنیے کون کون سے مہینے نمبر ایک محرم بہادر لوگوں نے کہا کہ محرم نمبر دو ربیع الاول نمبر تین ربیع ثانی نمبر چار رجب نمبر پانچ رمضان نمبر چھ شوال نمبر سات زب نمبر آٹھ از حجا آٹھ قول ہے آج کے مسلمانوں کے مسلمانوں کو سوجی تو کیا کہ تین مہینے چار مہینے پہلے چھوڑ دیے محرم ربیع ابل ربی ثانی تین مہینے پہلے چھوڑ دیے چار مہینے بعد میں چھوڑ دیے رام دان شاد حجب وہ چار بعد میں چھوڑ دے بیچ میں سے رجب کو پکڑا بال دہن سے نہ جائے یہ آٹھ مہینوں میں سے راجب کو کیوں پکڑا اور آگے جو تاریخیں بتاؤں گا تاریخیں بھی نو سے بھی بہت سی تاریخیں ہیں ان میں سے پھر راجب کی ستائیس کو کیوں, کیوں پکڑا مہینوں میں سے پکڑا تو رجب اور کوئی مہینہ پسند نہیں آیا محرم کے مہینے کو بڑا مبارک سمجھتے ہیں وہ بھی پسند نہ آیا الاول ربی مبارک مہینہ ہے وہ بھی پسند نہ آیا رماغان المبارک تو مبارک ہے ہی وہ بھی پسند نہ آیا پھر حجا حج کا مہینہ ہے تو وہ بھی پسند نہ آیا یہ بات خاص طور پر توجہ سے سننی کی ہے آٹھ مہینوں میں سے اسے پکڑنے کے لیے پسند آیا تو راجب آیا نہ ادھر کا نہ ادھر کا نہ مبارک مقدس مہینے بیچ میں راجب آیا پھر راجب کی تاریخوں میں سے ستائیس راجب پسند آئی اور کوئی تاریخ پسند نہیں آئی اس کی وجہ وہی ہے جو گزشتہ بیان میں بتائی تھی کہ آج کے مسلمانوں میں سے لاکھ میں سے 99,999 شیعہ ہیں گزشتہ بیان میں یہ بات بتائی تھی نا یہ شیعہ کا زہر ہے شیعہ کا زہر شیعہ مذہب کی بہت مشہور کتاب ہے تحفۃ العوام بازار میں بک رہی ہے مل رہی ہے جو چاہے دیکھ لے تحفت العوام کتاب کا نام ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ مذہب میں میوراج ستائیس اراج کو ہوئی ہے یہ مذہب ہے شیعہ دوسرے بات یہ ہے کہ کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی تو اس کی اس کی ابتدا مذہب شیعہ میں ستائیس راجب کو ہوئی ہے مسلمانوں کی تحقیق کے مطابق نبوت کی ابتدا یا ربیع الاماوان میں ہوئی یا رمضان میں؟ راجب میں نہیں ہے خود ہی سوچ لیجئے آٹھ مہینوں میں سے صرف راجب کا لینا باقی مہینوں کو چھوڑ دینا تاریخ بھی صرف ستائیس رجب والی لینا دوسری نہ لینا کھلی کھلی بات ہے کہ یہ مذہب شیعہ کا اثر مسلمانوں کو دماغوں میں دلوں میں گھس چکا پچھلے جمعہ کی بات ذرا یاد کر لیں ساتھ ساتھ دعا بھی کیا کریں یا اللہ ہمیں معنوں میں ایسے مسلمان بنا لے جیسے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحب پل مستقی دعا کر لیجیے پل مستقیم یا اللہ ہم سب کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو صرف مستقیم کی ہدایت دے دے سراپ مستقیم کیا ہے سر یا اللہ لوگوں کی راہ جو تیرے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا حضرات انبیاء کرام السلام اور سب سے آخر میں سیدم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاگرد خطرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یہ ہے صرف مستقی اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دے سور فتح مانگ سبیلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرے بندو شیپان دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سی راہیں تمہیں دکھائے گا مگر دیکھو میں تب کرتا ہوں میرے سیدھے سیدھے راستے پر چلو کہیں ادھر ادھر مت جانا ورنہ یہ کہ شیطان تمہیں تباہ کر دے گا مہینوں کا بیان ہو گیا کہ آٹھ مہینے اس میں کسی مہینے کو کسی دوسرے مہینے پر بجے ترجیح اور کچھ نہیں تتبھی بھی نہیں کہ کبھی مہاراج ہو گئی ہو محرم میں کبھی ربی الاول میں کبھی راجب میں کبھی اور ابی میں ایسے بھی نہیں مہاراج تو ایک ہی بات دلال سامنے آئے ہوں دلائل دلائل کی سے علماء نے مباحثہ کر کے فیصلہ کیا دلیل کسی کے پاس ایک بھی نہیں جو محرم کہتا ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے خیالات ہیں ایسی خیالات کہیں کوئی دلیل ہوتی تو اس کے مطابق اس کو تسلیم کر لیا جاتا کوئی دلیل نہیں ہے آگے سنیے تاریخیں کس تاریخ میں ہوئی نو سے زیادہ نو نو اقبال سے زیادہ اقبال ہیں تاریخ کے بارے میں نمبر ایک بارہ ربیع الاول نمبر دو سترہ ربیع الاول نمبر تین ستائیس ربی الاول نمبر چار سترہ ربیع ثانی نمبر پانچ ستائیس ربی نمبر سات ستائیس رجب کتنا مزہ آتا ہے ستائیس رجب نام لینے سے اسی کو پکڑو درمیان میں سے پہلے جو ہوگا ان کو بھی چھوڑ دو جو بعد میں آئے گی ان کو اسی کو پکڑو نمبر چھ ہو گئے یہ نمبر سات سترہ رمضان نمبر آٹھ ستائیس رمضان نمبر نو ستائیس شوال یہ ستائیس تاریخیں تو وہ جمہور مؤرخ... یہ نو تاریخیں تو وہ جمہور قین لکھی ہیں مگر یہ ابھی آٹھ مہینے تو نہیں ہوئے مہینے تو کتنے ہوئے ربیع الاول بتایا ربیع ثانی پھر راجر پھر رمضان پھر شبا پانچ تین رہ گئے ایک ایک میں دو دو تین تین قول تو بتائے میں نے ان میں سے اب جو تین مہینے رہ گئے یعنی محرم دل کودا دلحجہ ان میں بھی اگر ایک ایک کال بھی لے لیں تو نو اور تین بارہ ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی دو دو تین تین چار چار دس دس اخبار ہو تو کتنے ہو گئے کتنے قول ہو گئے تاریخ کے بارے میں کم سے کم ایک تو ہوگا ہی نہ جو کہتے ہیں کہ مقرر میں تو ایک تو تاریخ ان کے خیال میں ہوگی کہ فلاں تاریخ میں تو کم سے کم تاریخوں کے بارے میں کم سے کم بارہ زیادہ اور بھی ہو سکتے ہیں اب لیج دن کسی نے کہا کہ جو مو میں دوسرے نے کہا ہفتہ کا دن تیسرے نے کہا پیر کا دن تین قول اس بارے میں ہیں تو کہاں سے اس میں بھی اختلاف کس سال میں اس میں بھی چھتیس اخبال کس مہینے میں آٹھ اقبال کس تاریخ میں کم سے کم بارہ اقبال کس دن میں تین اقبال اتنا زیادہ اختلاف ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کون سی تاریخ ہے امام ابو امامہ ابن النقاش رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کی تحقیق کو ان نقل کر رہے ہیں امام لدنیہ میں امام اسطولانی بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کی کتاب المباحب لدنیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پوری دنیا میں مسلم پوری دنیا میں بہت مشہور کتاب ہے پھر اس کتاب الماہب اللہ دنیا کی شرح ہے امام زرقانی رحمہ اللہ تعالی کی جیسے امام اب امامان دنیا کی مسلم شخصیتوں میں سے ہیں اور پھر جیسے امام اصطولانی پوری دنیا کے مسلم امام ہیں سیرت میں خاص طور پر آپ کی بات کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے اسی طریقے سے الماہب دنیا کے شارح یعنی شرح جی کی ان کو بھی پوری دنیا تسلیم کرتی ہے ان کی بات ذرا سنیے دل تو چاہتا تھا کہ آرا بھی اب تھی نقل کروں مگر اس وقت میں خیال میں نہیں ہے, ہے بڑی مزیدار بہت اتنی مزے دار اتنی مزے دار اتنی مزیدار کہ کچھ نہ پوچھیں یہ بات تو ہے ابو ماما کی اس کو نقل کیا اس پرانی نے یعنی نقل کرنے کے مطلب یہی یہ ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے اسی لیے تو نقل کیا اس کو ورنہ کیوں نقل کرتے یا نقل کر کے اس پر رب لکھتے اس کو نقل کر رہے ہیں امام ضلع رحمہ اللہ تعالی جل اللہ دنیا کے شارخ ہیں وہ بھی نقل کر کے اس کی تائید کرتے چلے جا رہے ہیں کی تائید ہو گئی اب جس عبارت کا مطلب بتاؤں گا تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہی نہیں بڑے بڑے پوری دنیا کے مسلم تین امام ان کا فیصلہ سنی فرماتے ہیں کہ شب مراج کے بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں کوئی قطن ثابت نہیں کسی قسم کی کوئی روایت <تص> ثابت نہیں یعنی سے ثابت نہیں اپنے وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب تک ثابت نہیں ہوئی اور قیامت تک ثابت نہیں ہوگی الفاظ یاد کر لے ان بےچاروں کو کیا معلوم تھا کہ یہ جا کر پندرہویں صدی میں سولہویں صدی میں پھر یہ لوگ ثابت کر دیں گے مولوی لوگ وہ عالمل میں تو تھے نہیں وہ بیچارے جانتے نہیں تھے کہ آگے چل کر یہ خواب جلسی اور اخباروں والے مولوی یہ تو پکڑ لیں گے ایک کو ہے نا مزے دار بات پھر دہراؤ بار بار میں جو دہراتا ہوں نا جو باتیں میں بار بار دہراتا ہوں اس کی وجہ بھی سمجھ لیں مجھے معلوم ہے کہ میں ایک ایک بات بار بار دہراتا ہوں بار بار اس کی وجہ دو ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ مجھے مزہ آتا ہے اپنے مزے کے لیے جب زبان پر ایک بات آتی ہے بڑی عجیب تو اس کا مزہ پھر جب میں زبان سے کہتا ہوں تو میرے کانوں میں میری زبان کی آواز پہنچتی ہے اس کا مزہ خوب خوب مزہ آتا ہے اللہ کی باتوں کا مزہ لینے میں کیا کہیں کتنا مزہ آتا ہے دوسرے وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید کے اتر جائے کسی دل میں میری پا پمپ لگا لگا کر دلوں میں کی کوشش کرتا ہوں کسی دل میں میری پاور. یا اللہ پمپ لگا لے میرا کام دلوں کے دروازے کھول دے نا تیرا کام دلوں کے دروازے کھول دے بات دلوں میں اتار دے دماغوں میں بات آ جائے اس لیے پھر سنیے کون کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی خانفی امام نے کہا مالکی نے کہا شائف غلی نے کہا ہمبلی نے کہا ذوا نے کہا غیر مقل نے کہا کہ فلاں کے مامنے فلا کے معاملے ارے پوری دنیا کے مام مسلم ہے چاروں مذاہب میں سے ان کا مذہب کچھ بھی ہو مگر وہ تاریخ اور سیرت کے لحاظ سے پوری دنیا مانتی ہے پوری دنیا تینوں کو مانتی ہے یہ سیرت کے جلسوں والے کدھر چلے جاتے ہیں اس وقت کدھر چلے جاتے ہیں کہ سیرت کے بڑے بڑے تین امام لکھ رہے ہیں کیا فرمایا کہ آج تک اس بارے میں کوئی ضعیف سے ضائع کمزور سے کمزور روایت بھی آج تک جو ان کا زمانہ تھا آج تک کوئی ثابت نہیں ہوئی آگے فرماتے ہیں کہ قیامت تک نہیں ہوگی اتنا بڑا دعوی قیامت تک نہیں امام ابو اماما رحمہ اللہ تعالی نے تو اتنا ہی فرمایا کہ قیامت تک نہیں ہوگی کوئی روایت ثابت نہیں ہوگی آگے شارخ اس پر فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اتنی ستیاں گزر گئی نہیں ہوئی تو آگے کوئی واحد تعداد تھوڑا نازر ہوگی اگر تعالیٰ آئے ہم تو حدیث پر حریص تھے حریص ان سے بڑھ کر زیادہ ان سے بڑھ کر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال اور اقبال کی حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے ان کو نہیں ملی تابعین کو نہیں ملی تابعین کے تابعین کو نہیں ملی آئی میں دین کو نہیں ملی تو بعد میں قیامت تک وہ تو پھر غلامہ بخی جیسے کہ اٹھے تو اس پر وہی ناظر وہی بتا سنیے آج تک نہیں ملی قیامت تک نہیں ملے گی قیامت تک یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ اپنا حوصلہ پاتے ہیں کہ یہ لفظ کہیں کہیں قیامت تک نہیں ملے گی قیامت تک کہہ سکیں گے ڈر رہے میرے خیال میں قیامت تک نہیں ملے گی تین اہ امام فواتیں یہ تو یہ بات ہو گئی کہ اس میں آگے مسالہ وہی چلے گا اتنی اہم رات اتنی اہم میراج کی رات ہے میو کی بات نے یہاں تک لکھا کہ شب میو راج القدر سے بھی زیادہ افضل یہاں تک یہ بھی بعض حضرات کا خیال ہے کہ زیادہ افضل ہے کچھ دلائل کے لحاظ سے ایسے فرمایا ہوگا اتنی افضل رات کے للت القدر سے بھی زیادہ افضل تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکراب رضی اللہ تعالی نے تابعین میں بعد میں امت نے اس کو یاد کیوں نہیں رکھا کسی صحابی نے پوچھ لیا ہوتا اتنا اہم بات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ہوتا اس کو یاد رکھا ہوتا دوسروں کو بتایا ہوتا دوسروں نے ایک دوسرے سے پوچھا ہوتا یہ قصہ کیا ہے کیوں نہیں ہوا اس پر عمل اس کی بات تقریباً میں نے کہا تھا نا کہ اس بیان کی نوعیت وہی ہے جو ربیع اول والی وجہ یہ کہ اس رات کی فضیلت تو ہے مگر شریعت نے اس میں کوئی عبادت نہیں بتائی کوئی عبادت نہیں روزے کے بارے میں جو مشہور ہے اس کے بارے میں بہت سی روایات میں ہے کہ حضوری کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے ستاہی سراجب کا روزہ جاہلیت کے رسم ہے اب اسلام آ گیا ہے اسلام میں جاہلیت جاہلیت اصطلاح میں کہتے ہیں مشرکانہ رسموں کو کافروں کی مشرکوں کی اس وقت کے مشرق وہ راجب کا روزہ رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دیکھتے جس کے بارے میں پتا چلتا کہ اس نے ستائیس راجب کا روزہ رکھا کر اس کے ہاتھوں پر ڈنڈے لگا لگا کر کہتے تھے کھاؤ ہاتھوں پر چھڑی بھی لگاتے تھے اور ڈنڈا تھا یہ چھڑی تھی یہ کیا تھا اور اتنا ہے کہ ہاتھوں پر مارتے تھے جلدی سے نہیں کھاتا ہوگا نا تو تھے صرف یہ نہیں کہ روزہ مت رکھو جینوں نے روزہ رکھ لیا مار مار ڈنڈا ہومر کا ڈنڈا کسی نے فون پر مجھے بتایا کہ اگر رات کو سوتے وقت نیند آ رہی بہت دن ہو گیا یہاں کچھ سویا نہیں اچھا <laughs> فون پر کسی نے بتایا کہ سونے سے پیش اگر سینے پر عمر رکھ لیا عمر لکھ لیا جائے تو صوبوں کو آنکھ کھل جاتی ہے <تصحیح> اس کے انہوں نے حکمت بھی بتائی <تصحیح> حکمت حکمت یہ کہ شیطان عمر کے نام سے بہت پھاگتا بہت زیادہ اس لیے عمر لکھ لیں میں اپنی طرف سے اس کی تصدیق یا تقریب نہیں کر رہا وہ تو کسی نے فون پر مجھے کہا چاہیں تو آپ تجربہ کرتے رہیں کوئی بات نہیں رات کو سونے سے پہلے سینے پر انگلی سے ایسے ہی سیاہی وغیرہ نہیں ایسے ہی لکھ لے امر صبح آنکھ کھلے گی نماز کے لیے کیوں شیطان بہت ڈرتا اب عمر کا نام عمر کا نام بازے تو ہے نہیں سیاہی سے نہیں لکھا ہے کاغذ پر لکھا نہیں ہے انگلی گھما دی اتنا اثر شیطان پیر کے اس میں بھی ڈرتا ہے سگوں کو اٹھا کر جاتا ہوگا اگر میں نے سوگوں کو اس کو نہیں اٹھایا تو عمر سمجھے گا کہ شیطان نے سنایا دیکھ عمر کیسے خبر لیتا تو جتنے لوگ بھی عمر کے دشمن ہیں ڈرتے سارے شیطان یہ سمجھ نہیں پا شیپان بہت ڈرتا ہے عمر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ستائیس راج میں جن لوگوں کے بارے میں پتا چلتا روزہ ہے تو ہاتھوں پر چھڑیاں لگا لگا کر لگا لگا کر کھاؤ میرے سامنے کھاؤ زبردستی کھلاتے تھے اس رات میں یا اس دن میں کوئی عبادت نہیں اس لیے امت نے اس کو محفوظ رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی رہی یہ بات کہ مبارک رات ہے محبوب کے لیے اتنا بڑا مقام اللہ تعالی نے عطا فرمایا چلیے اس میں کوئی عبادت نہیں تو چلیے ایسے محبت کا تقاضا ہے محبت کا تو اسی میں محبت کی خاطر یاد رکھتے اس کی وجہ میں نے پچھلے ربیع الاول کے بیان میں تفصیل سے بتائی تھی کہ اللہ تعالی نے حکام محفوظ رکھنے کے اسباب پیدا فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نے محنتیں کی ایسی روایات کے بارے میں جن کے متعلق یہ خطرہ نہ ہو کہ اس سے کوئی بے پیدا ہوگی یہ بیان یاد ہوگا پچھلے بیانوں میں ہو چکا جن چیزوں کے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ اسے بداعت پیدا ہوں گی گمراہی امت میں پیدا ہوگی ان کو محفوظ رکھنے کے اسباب اللہ نے پیدا نہیں فرمائے دہنوں سے بات نکال دی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں فرمایا صحابہ کرم رضی اللہ تعالی عن نے محفوظ رکھنے کی بجائے بھلانے کی کوشش کی کہ محفوظ نہیں رہے تو اچھا جب اس میں کوئی ہے ہی نہیں نہ کسی قسم کی نماز ہے نہ روزہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک کوئی حکم بھی شریعت کا نہیں تو اس کو اگر محفوظ رکھتے محفوظ رکھتے تو پھر وہی بدعات جو ہو رہی ہیں یہ بیداوتی لوگ وہ میں نے بتایا تھا کہ اتنا دل تو ہے ان کا شیعہ باقی جو رہا سہا ہے وہ بداتی ہے رہا سا تھوڑا سا وہ لاکھوں میں سے جو تھوڑا سا بچ جاتا ہے نا وہ پھر ان کے دل بیداتی ہے بڑی عجیب بات بڑی عجیب بڑی عجیب بات بہت بڑی جمعیت بہت بڑی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیوبندی ہیں ہم بیدائی نہیں ہیں بڑے بڑے دعوے وہ باتیں وہ بھی وہی کرتے ہیں تو اللہ کے بندو پھر تمہیں اختلاف کیا رہا تم بھی ویسے کرے وہ بھی ویسے کرے تیجہ تم بھی کرے وہ بھی کرے خانیاں وہ بھی کرے تم بھی کرے تو پھر خام دیوبندی بریلی دیوبندی بریلی اختلافات کیوں ایسے خامخواہ لڑائی جھگڑے کر رہے ہو سارے ایک ہی ہے <laughs> سب ایک ہی ہے <laughs> کہنے کے جو دیوبندی ہیں برسیاں اور, اور فلاں ختم اور فلاں ختم اور سارے کام تو کر رہے ہیں کسی کے مرنے پر خوب کھاتے پیتے خوب کھاتے پیتے اڑاتے ہیں, ہیں باقی رہا کیا یا اللہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرما جس پر تو خود شہادت دے دے نبیہ جمعہ کا دن ہے اور آخری وقت ہے غروب کے وقت میں جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کا وقت ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کے لیے یہ دن جمع ہوئے ہیں اور آج کے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق رجب بھی ہے چلیے یا اللہ ان سب برا کا تم کہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے جو دعا اب کرنے لگا اس کو قبول فرما اپنی رحم سے قبول فرما لے ردین ربا یا اللہ تجھے رب مان کر ہم دل سے راضی کسی دوسرے رب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جو احکام تو نے حضرت علیہ السلام کے واسطہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے یا اللہ وہ ہمیں کافی کافی کافی کافی کسی ایک بات کی بھی بات سے شیطان کی طرف سے ایک بات کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے کافی ہے تجھے رب مان کر ہم راضی میں بال اسلام دینا یا اللہ وہ اسلام جس کے بارے میں تو نے قرآن, قرآنِ, قرآنِ اعلان فرمایا میں نے تمہارے لیے اسلام کا دین پسند کر لیا یا اللہ ہمیں بھی وہی پسند ہے اس اسلام میں پیبند لگانے جوڑ لگانے کی ہم کوئی ضرورت نہیں سمجھتے اس کو جائز نہیں. نہیں لگائیں گے پیبند وہی اسلام جو تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نادر فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ, یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ہم راؤ آپ کے بعد کسی اور نبی کی بات نہیں مانیں گے وہ کھل کر نبوت کا دعویٰ کرے یا ایسے کرے جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ وہ رجب کی فلاں تاریخ اور فلاں تاریخ اور فلاں تاریخ ساری باتیں خود بنا بنا کر کہتے تو نہیں ہیں کہ ہم نبی ہیں باتیں تو نبیوں کیسی کر رہے ہیں کیونکہ ان پر واحد نازل ہو رہے ہیں یا اللہ صبح کی سب کی حفاظت فرما سارے معنیوں میں پکر سچے مسلمان بنا لے ایسا اسلام ایسا ایمان ایسا یہ قوم فرما جس کے صحیح ہونے پر خود تو شہادت تھے وفل وبارک وبری محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل و غارت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 کتاب باب العبر میں پڑھیں یہ مضمون حضرت والا سیدی و مرشدی حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب مدد اللہ علی نے چھبیس رجب سن چودہ سو پندرہ ہجری کو اپنے دستے مبارک سے تحریر فرمایا عورت، کسی کو یہ اجازت نہیں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 بعض مسائل جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے پردے کے مسائل بہ خواتین کو بھی خفا ہے خواتین پردہ کریں پردہ کریں پردہ کریں ننگی باہر نہ پھریں غیر محرم کے سامنے نہ جائیں حتیٰ کہ ان کے پاؤں کی آواز بھی غیر محرم نہ سنیں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 خواتین کو خطاب اس لیے نہیں کہ وہ مردوں کے تابع ہیں آج کل کی خواتین تو خواتین پر سوار ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خواتین ہمارے تابع ہیں ان پر سواری کر رہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق خواتین خوانین کے تابع ہیں مردوں کے تابع ہیں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 وَمَن يَعْصُ اللَّهَ فَقَدْ مُبِينًا اتنی بات ہی کافی تھی کہ کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے حکم سے انکار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 جو کچھ تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری بدعمالیوں سے آتی ہیں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو ہر قسم کے عذاب سے بچ جاؤ گے ستر کے قریب تو آیات ہیں ایسے لگتا ہے کہ ستر سے کچھ زیادہ آئی ہے ان آیات کی تشریح اور تفسیر کے ضمن میں جو حدیثیں آ گئیں وہ تقریبا پندرہ ہیں ساری حدیث شمار کیجیے وہ تو بہت زیادہ ہیں وہ بھی ستر سے بھی زیادہ ہوں گی انہیں آیتوں کی تفصیل میں جو آ گئیں درمیان میں پندرہ کے قریب حدیث اور ایسے واقعات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کریم میں بتایا گئے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ واقعات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 ظاہر ہے کہ جب میں نے وہ واضح کیا تھا تو پورے قرآن اور پوری حدیث اور پوری تاریخ کا استعاب تھوڑے ہی کیا تھا کہ چون چون کر سو رائے لہو سو رائے لہو تو سینکروں سینکروں نتیجہ یہ کہ یوں کہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار بار بار بار بار, بار اعلانوں پر اعلان اعلانوں پر اعلان اعلانوں پر اعلان, اعلانوں پر اعلان.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 فرمان بالکل سمجھ میں نہیں آتی جب استف پار کر لے گا اس وقت میں تو پاک ہو ہی گیا بعد میں پھر نا بھی کرتا رہے گا اس وقت تو پاک ہو گیا نا اس وقت اللہ تعالی کا مقرر بن گیا اشتا جب کہا تو اس وقت پورا اللہ کا مقرر بن گیا بشر پہ کے دل سے گئے جس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا. تو بات سمجھ میں آ جاتی اب سب نے استفار کر لیا انشاء اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آئے گی اور اب سب نے استعفار کر لیا انشاء اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آئے گی اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں فون پر یا ویسے لکھ کر یہاں سے دارلفت سے معلوم کر لیں یہاں خود آ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں معلوم کریں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 اللہ کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں بوڑھے اعلان کرے بار بار اعلان کرے کہ جب تک نا فرمانی نہیں چھوڑو گے میں نہیں بخشوں گا نہیں بخشا دنیا میں نہیں بخشوں گا عذابوں میں پیستا رہوں گا پیستا رہوں گا تو کتنی بڑی جرت کتنی بڑی جرت اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہتے ہیں ایسا کرنے سے چھوٹ جائیں گے ایسا کروں اللہ کو دھوکہ دے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 کسی کو شبھا تو نہیں ہے تو جو چاہے کر لے اب ہم نے تو ہسار کھینچ لیا وہ کیا کہتے ہیں وہ پڑھ کر پڑھ کر پھر تالی بجائی جہاں تک تالی پینے کی آواز پہنچتی ہے ہسار ہو گیا اب کوئی جن بھوت اور کوئی اللہ بھی اندر نہیں آ سکتا اب اس کا کوئی کچھ نہیں بھگوا سکتا یہ کہتے ہیں خسار کھینچ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 ایک بار مگر دل میں ندامت سمجھے کہ میں مجرم ہوں حاکم کے سامنے رکم الحاکم